کے جو بازاراتے سات ڈگری اور آٹھ ڈگری کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط خط لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیس حاکموں کو خط لکھا ہے ایک دو نہیں ذرا سوچیں کتنے بائیس حاکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے اس لیے کہ یہ دین صرف عرب کا دین نہیں ہے صرف ایشیا کے لیے نہیں یہ کسی خاص خاندان اور خاص بوٹ کے لیے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا تھا رما ارسل کے اللہ کا پتنہ سے بشیر ہوں ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے الذي نزل الفرقان على عدله ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء متبرک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقات نازل کیا باقی کی وہ اہل عالم کے لیے ڈرانے والا بن جائے گا وہی ذات جو و سماوات کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی حکومت میں کوئی شریک ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا و نصیحت کی یہ چھبیسویں کڑی جس کا ابھی کچھ دیر میں آغاز ہوا چاہتا ہے پچھلے درسوں میں اور پچھلی خستوں میں ہم نے تفصیلاً سیرت سے متعلق سلیخ دیبیا اور اس کے فوائد اور اس کے بعد غزو خیبر اور جس سے متعلق مسلمانوں کو کتنی پریشانیاں اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کی جماعت نے وقتاً فوقتاً ان کے بے شمار قلوں کو مسمار کیا قلعہ کما کیا اور ایک ایک قلعہ فتح کرتے گئے اور ان کے ایک ایک سرداروں کو ختم کرتے گئے لہذا بہت سارے واقعات اس درمیان ہمارے پاس آئے اور وہ بھی دیکھا کہ یہودیوں کے بڑے سے سب سے بڑے دشمن ختل ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہے اور اسی طریقے سے مکہ کے اندر جو جو شور شرابہ ہوا تھا اور مکہ کے لوگ کفار مکہ جس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ایک بہت بڑی طاقت سے مسلمان ٹکر لے رہے ہیں لہذا مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن خلاف واقعہ مسلمان وہاں پر جیت ہوئے اور کس طریقے سے پہلے ان کی خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی لہذا یہ تفصیلا ہم نے بہت ساری باتیں اس ضمن میں سنی تھی میں بلا کسی تاخیر آگے بڑھنے کے لیے یعنی چھبیسویں کڑی کا آغاز کچھ دیر میں ہوا چاہتا ہے میں استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف فرمائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں حقیقت و نصیحت کی چھبیسویں کڑی کا آغاز فرمائیں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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان کلا علما علامہ الم تنا ان کا انت علیم الحکیم رب شراہلی صدری ولی امری وحل الرق دتم علی سانی یفقلی وحل رق دتم علی سانی یف کہ کو عزیز ساتھیو اور دینی بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسیت طیبہ کا یہ جو سلسلہ چل رہا تھا پچھلے درس میں بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ غزوئے خیبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے فرصت مل گئی یہودی جو سانپ کے بل کے سانپ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت سی ایسی سازشیں کی تھیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان کے مکر سے محفوظ رکھا ورنہ وہ تو اس تیاری سے آئے تھے اور لوگوں کو لائے تھے کہ مسلمانوں کے ایک ایک فرد کو اس دنیا میں چھوڑنا نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو کام کرنا رہتا ہے اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلح حدیبیہ کے بعد قریش جو آپ کے سب سے بڑے دشمن تھے ان سے فرصت ملی اور غزو خیبر کے بعد جو یہود دوسرے بڑے دشمن تھے ان سے فرصت ملی تو اس کے آگے اور پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیر عربیہ کے ارد گرد جو حکام تھے جو بادشاہ تھے انہیں خط لکھنا چاہا کیوں اس لیے کہ یہ دین صرف عرب کا دین نہیں ہے یہ مذہب صرف ایشیا کے لیے نہیں ہے یہ مذہب کسی خاص خاندان اور خاص گروپ کے لیے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا تھا وما ارسل کا اللہ کا فتح سے بشیر ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے حتیہ کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی تھی جنوں کو بھی آپ کے اوپر ایمان لانا واجب تھا جیسا کہ سیرت میں گدرا ہوگا کہ بہت سے جن آئے اور آپ کے اوپر ایمان لے آئے تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خبر جزیر عربیہ سے نکل کر کے باہر جو حکام تھے جیسے ایران کے کسرا مصر کا مکوقس اور روم کا کیسر ادھر کا نجاشی ان تمام لوگوں تک اسلام کی خبر تو پہنچ چکی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ڈائریکٹ انہیں خطاب نہیں کیا تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دشمنوں سے فرصت مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعوت دینی چاہیے تو اسی سات ہجری اور آٹھ ہجری کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاکموں کو خط لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں تقریباً بائیس خطوط کا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیس حاکموں کو خط لکھا ہے ایک دو نہیں ذرا سوچیں کتنے بائیس حاکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے اور اب تو بہت سے خطوط کو مغربی اور یورپی تحقیق کرنے والوں نے بھی پرانی لائبریریوں سے چھان نکالا ہے اور اس کا اس کو مانا ہے اور اس کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ہاں یہ وہی خط ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح حاکم کے پاس بھیجا تھا ہم مکمل طور پر اس کی تصدیق نہیں کرتے لیکن ہم اس کی تکذیب بھی نہیں کرتے ہمیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے یہی اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خط لکھا جنان کے صحیح مسلم شریف میں حضرت اناب بن مالک کی روایت ہے کی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے كتب الکسرہ و قیصر و ال النجاشي و ال کل جبار يدعوهم الى الاسلام او يدعوهم الى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو خط لکھا کیسر کو خط لکھا نجاشی کو خط لکھا بلکہ یہی تین نہیں کلبارن تمام وہ لوگ جو حاکم بنے بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا ان میں سے دو ایک کو بطور مثال کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو خط لکھا ان میں سے حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی تھا جس کا نام اسحما تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس خط حضرت امیہ اب نموری رضی اللہ عنہ کو لے کر کے بھیجا جب نجاشی کو معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے چونکہ پہلے ہی دعوت اس تک پہنچ چکی تھی مسلمان وہاں جا کر کے پنا لیے تھے لیکن اسے اسلام نائے کی ابھی تک دعوت نہیں دی گئی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہوا ہے تو وہ اپنے عرش سے نیچے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آخ لگایا اور حضرت جعفر ابن ابی طالب کے نام پر مسلمان ہو ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اس کا انتقال نو ہجری میں ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز غائبانہ مدینہ منورہ میں پڑھی ہے جیسا کہ اس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے ابھی اس کا ذکر آگے تھوڑا سا آئے گا لیکن ابھی اس موقع کے مناسبت سے اسی پر اتفاق کرتے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حاکم مقوقس جس کا نام بتایا جاتا ہے کہ جریج ابن متا تھا ویسے بتا دوں اس وقت اس وقت جیسے بعض حکام ہمارے یہاں وزیر آدم سب سے بڑا مانا جاتا ہے دوسری جگہ اس کا نام ہمارے یہاں راشٹرپتی کہتے ہیں ایسے اس دمانے میں جو حاکم ہوتے تھے ان کے کچھ خاص نام ہوا کرتے تھے مثال کے طور پر جو بادشاہ بنتا تھا کا اس کو نجاشی کا لقب دیا جاتا تھا مثر کا جو بادشاہ بنتا تھا اسے موکوکس کہتے تھے ایران کا جو بادشاہ بنتا تھا اسے کیسرا کہا جاتا تھا اور شام کا جو بادشاہ بنتا تھا اسے قیسر. اسے قیسر کہا جاتا تھا تو اس طریقے سے نام بنے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے جو بادشاہ جس کا نام جریج ابن نے تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس, پاس بھی اپنا قاصر بھیجا اور یہ خط حضرت ہاتب ابن ابھی بلطار رضی اللہ تعالیٰ نہوں لے کر کے گئے تھے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اپنے ہاتھوں میں لیا اس کی بڑی عزت کی اسے ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ڈبی کے اندر بھر کر کے رکھ دیا البتہ اسلام قبول نہیں کیا اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسط کی عزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے ذریعے کچھ قیمتی جوڑے ایک سواری کے لیے بہترین قسم کا کھچر جسے دور کہا جاتا تھا وہ اور دو لونڈیاں اور کچھ اور سواری کے جانور بھیجے ایک لونڈی کا نام سیری تھا اور دوسری لونڈی کا نام ماریا تھا سیری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت ردیوتروں کو دے دیا جو آپ کے شاعر خاص تھے اور انہی کے وطن سے عبد الرحمان ابن حسان ابن ثابت پیدا ہوئے ہیں اور دوسری لوٹی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا اور حضرت ماریہ ہی کے بطن سے پیٹ سے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد تھی اور جو بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے ان کے انتقال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا افسوس ہوا حتیٰ یہاں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت ابراہیم جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لونڈی جسے موکو کس نے آگ پایا تھا سیری ماریا انہیں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہدایا وغیرہ پہنچے اور معلوم ہوا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ نے فرمایا ہی خبیز کو اپنے ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے لیکن اولن تو اس لفظ کی صنعت صحیح نہیں اور میں صحیح مانتا بھی نہیں کیوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے لحاظ سے بڑے صاف گو تھے آپ کسی کو برا بھلا کہنا خبیث کہنا ہے آپ کیا شریفہ نہیں تھی لہذا یہ الفاظ جو سات طبقات ابن ساد میں آئے ہیں مجھے صحیح نہیں معلوم ہوتے نہ اس کی کوئی صحیح سند ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے حاکم بحرین کے حاکم مندر بن ساوا کو بھی خط لکھا جس کا عکس آج لائبریریوں میں موجود ہے اور یہ دیکھیں مارکیٹ میں ملتا بھی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط ہے جسے آپ نے مندر بن ساوا کے نام سے بھیجا تھا اور یہ پرانا خط کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھوایا تھا جو ہے اسی کی فوٹو کاپی آج بھی کرم خردہ چمڑے کے اوپر موجود آئی گئی ہے جو آج بھی آپ لوگ اگر چاہیں تو یہ مارکٹ میں یہ چیز مل سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندر منساوا کے پاس بھیجا اور جسے لے کرمی کر رضی اللہ تلن ہو گئے تھے انہوں نے آپ کے خط کی قدر کی آپ کے قاصد کی قدر کی اور وہ مسلمان ہو گئے اس سلسلے میں آخری بات مجھے جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دو ہاکم رہ گئے ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حیرقل قیسر روم روم کا جو بادشاہ قیسر تھا اور ہیرکل تھا اور قیسر اس کا لقب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی خط بھیجا اور اس وقت دنیا کی یہ سب سے بڑی بلکہ دوسری بڑی طاقت مانی جاتی تھی جس کی حکومت ایٹلی روما سے لے کر کے اٹلی روا سے لے کر کے بیت المقدس یعنی شام تک تھی یہ سارا علاقہ اسی کے قبضے میں تھا اور اس کی اور کسرا جو ایران کا تھا جزیر عربیہ کے بعد علاقے پر ان دونوں کی آپس میں لڑائی چلتی تھی کبھی کسی علاقے پر وہ قبضہ کیا اور کبھی کسی علاقے پر وہ قبضہ کیا جیسا کہ سورہ روم میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے تو ابھی وہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن کہنے کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کو بھی خط لکھا اور یہ خط ساتھیوں چاہیے تو اسے تفصیل سے بیان کیا جائے لیکن وقت نہیں ہے صحیح بخاری شریف کی لمبی حدیثوں میں حدیثیں جو ہیں ان میں چھ نمبر کی حدیث وہ اسی سلسلے میں ہے اسے ترجمہ کے ساتھ آپ لوگ اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں چھ نمبر حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ایک صحابی دحیہ قلبی کلبی کلبی ردگیل دونوں کو بھیجا تھا دہیا کل بھی اس وقت کیسر بیت المقدس آیا ہوا تھا کیسر بیت المقدس اس لیے کہ یہ اسی کے کیونکہ نسرانی تھا اور قبضے میں تھا یہاں پر آیا ہوا تھا یہاں پر روایات کا اندر بڑا اختلاف ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہیں حضرت دہیا نے یہ خط اول بسرا کے حاکم کے حوالے کیا اس لیے کہ بسرا بھی اس کا تابع تھا اس اس کا گورنر تھا اور اس نے حضرت دہیا کو ان کے پاس حاضر ہونے کا موقع دیا تو چونکہ اپنے وقت کا بہت بڑا حاکم تھا لہذا اس کے سامنے لیٹر دیتے ہوئے جرا محسوس ہوئی تو حتح دہیا راج بیان فرماتے ہیں کہ اس کے رس چلنے کے لیے ایک خصوصی قالین بچھایا جاتا جس پر کوئی دوسرا نہیں چل سکتا تھا چنانچہ وہ کہتے ہیں میں اندر گیا اور کنارے کھڑے ہو کر کے جب اس کے آنے کا وقت ہوا تو یہ خط اسی قالین کے اوپر ہم نے رکھ دیا جب وہ آیا جب وہ ادھر سے گزرا اور اس خط کو پڑا ہوا پایا اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس خط والا کون ہے خطولا کون ہے میں ہوں اس خطوالہ کلیال اس نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا جب میں اپنی جگہ پر جاؤں اس کا کہنا تھا کہ ہمس اس لیے کہ جزیر عربیہ میں اس نے اپنا دارالحکومت ہمس کے اندر رکھا تھا جہاں پر آج ظالم آگ کی بارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ظالموں سے نجات دے ہمس کے اوپر وہاں پر اس کا تخت تھا کہا جب میں وہاں پر پہنچ جاؤں تو یہ خط لے کر کی آنا وہاں پر پہنچے تو اس نے کیا کام کیا کام کی یہ تمہارا نبی سچا ہے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جزیرے عربیہ میں نہیں بلکہ ہمارے علاقے میں پیدا ہوگا اگر میں ہوتا وہاں پر تو اس کے جوتے سیدھے کرتا میں ہوتا تو اس کے جیتے جوتے سیدھے کرتا میں حکومت کے کاموں میں مشغول ہوں اس لیے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا البتہ یہ ہے کہ اظہار کیا ایمان کا اظہار کیا. کیا لیکن اسی درمیان اس نے کہا کیا کہ کیا کیا کی دیکھو اس قصر کا اور محل کا دروازہ بند کر دو اور بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے فوجی جو تھے ان کو بلایا ان کو بلانے کے بعد کہتا ہے کہ اے لوگو دیکھو اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے تو اس نبی کی بات مان لو اور اس کی پیروی کرو اس نبی کی بات مانو اور اس کی پیروی کرو یہاں پر رک کر کے ایک بات اور بیان کر دوں جب کیسر کے پاس یہ خط پہنچا ہے تو دیکھیے حاکم تھا بہت بڑے ملک کا حاکم تھا وہ اس نے سمجھ سے کام لیا اس نے سب سے پہلے کہا کہ جہاں سے یہ خط آیا ہوا ہے آیا وہاں کے کچھ لوگ اس علاقے میں تو ہیں نہیں تو ان دنوں ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے وہ گئے ہوئے تھے کہاں شام تجارت کے لیے تو اسے بتایا گیا کہ ہاں ایک قافلہ آیا ہے مکے سے عرب سے تو کہا دیکھو اس میں جو سب سے زیادہ نصب اور خاندان کے لحاظ سے ان کا قریبی ہو اس کو بلاؤ جو نصب اور خاندان کے لحاظ سے قریبی ہو اس کو بلاؤ تو ابو سفیان بلائے گئے تو ابو سفیان سے اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں سچ سچ بتانا تو نبی کریم سے تفصیل پوچھی اس نے آپ کے خاندان کے بارے میں آپ کی عادت کے بارے میں نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کے بارے میں اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں مالدار لوگ ہیں غریب لوگ ہیں یہ ساری تفصیلات پوچھنے کے بعد کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو اب سفیان سے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ایک دن آئے گا کہ میرے قدموں کی یہ جو جگہ ہے یہاں کا وہ مالک بنے گا یہاں کا وہ مالک یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہیں لیکن جب وہاں اپنے درباریوں کو جمع کر کے اس نے یہ کہا کہ ان کے اوپر ایمان لے آ لو اگر چاہتے ہو تمہارا ملک باقی رہے تو سارے درباری بدک گئے بلکہ بعد روایات میں آتا ہے کہتا ہے کہ میں عرب کے نبی پر ایمان لے آتا ہوں تو سارے درباری بدک گئے بلکہ فوجوں کو اشارہ کیا اور فوج نے اس کے محل کا اس کے قصر کا احاطہ کر لیا تو وہ دہیا سے کہتا ہے کہ دیکھو نا میں ایمان قبول کر لوں لیکن یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اس نے کچھ دینار انہیں دیا کہا لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا اور اپنے پادریوں سے کہا کہ دیکھو میں اس کے اوپر ایمان نہیں لے آیا میں تو ابھی تمہارے ایمان اور تمہارے عقیدے کا امتحان لے رہا تم اپنے عقیدے پر کتنے پختہ ہو کتنے پختہ ہو آیا تمہارا عقیدہ ایسا تو نہیں کہ معمولی سی بات پر اپنا عقیدہ بدل دو اپنا مذہب بدل دو چنان یہ کہنا تھا تو سارے درباری اس کو سجدہ کرنے لگے تو, تو جب دینار لے کر کے آئے اور پیغام لے کر کے آئے تو آپ نے کہا کہ کدب عدو اللہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے وہ مسلمان نہیں ہوا یعنی یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہیں لیکن ملک کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا اور آپ نے اس کے اس ان دیناروں کو قبول بھی نہیں کیا بلکہ اسے غریبوں پر تقسیم کر دیا اسے غریبوں پر تقسیم کر دیا آپ وسلم کے خطوط کے سلسلے میں جو ایک اور اہم خط مانا جاتا ہے اور جو قابل عبرت ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائی اسے ذرا غور سے سنے یہ خط ہے کسرا کے پاس آپ نے بھیجا تھا جو کہاں کا بادشاہ تھا ایران کا بادشاہ تھا یہ طاقت میں کیسر کا مقابلہ کرتے تھے دونوں برابر لڑائیاں رہا کرتی تھی کبھی یہ جیتتے تھے بلکہ آج کی اشترا میں یہ اس وقت کی دو سپر پاور تھی ایک کیسر کی اور ایک کیسرا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کیسرا کو بھی خط لکھا اور کہا کہ یہ خط تم والی بحرین کو دینا کہ وہ اس کو پہنچا دے کیوں اس لیے کہ بحرین کا جو والی تھا وہ اس کا باج گزار تھا والے بحرین نے جب یہ خط کسرا کے پاس بھیجا تو کسرا غصے میں آ گیا اپنی کرسی سے اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط مبارک کو فاڑ دیا یہ اس کی شامت تھی یہ اس کی شامت تھی خط کو فاڑ دیا اور کہا کہ میرا غلام میرا بندہ ہو کر کے مجھے ایسے خط لکھتا ہے اور مجھ سے پہلے میں اپنا نام لکھتا ہے اس لیے کہ آپ جو خط لکھتے تھے لکھتے تھے محمد رسول اللہ علا فلان و فلان محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے یہ خط فلاں فلاں کی طرف ہے تو اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے اپنا نام لکھ رہا ہے یہ کیسے ہوگا چنانچہ آپ نے خط مبارک کو فاڑا اور آ... جی کس طرح نے آپ کے خط مبارک کو اس نے فاڑ دیا نبی کریم کے خط مبارک کو فاڑا اور اپنے یمن کے حا... حاکم بازام جس کا نام تھا بازام کو خط لکھا کہ دو تگڑے اور موٹے آدمی تندرست کو بھیجو اس شخص کے پاس جو مجھے ان الفاظ میں خط لکھ رہا ہے اسے یا تو قتل کریں یا پکڑ کر کے میرے پاس بھیج دیں چنانچہ بازام نے اپنے خاص سیکرٹری کو اپنے خاص سیکریٹری کو اور ایک آدمی کو مدینہ منورہ بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس خبر کی اطلاع وحی کے ذریعے ہو گئی تھی آپ نے کہا کہ اس نے میرے خط کو فاڑ دیا ہے مزق اللہ ملکہ اللہ تبارا کو بتارا اس کے ملک کو تباہ اور برباد کر دے چنانچہ ہوا کیا جب وہ دونوں کاسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچتے ہیں آپ مسجد میں تشریف فرما تھے ان کی موچیں بڑی بڑی جیسے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ موچیں بڑی بڑی رکھتے ہیں اسے بڑی بڑی موچیں ہیں اور داڑھی ہی ان کی بالکل صاف ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس کا حکم کس نے دیا ہے تمہیں اس کا حکم کس نے دیا ہے ان دونوں نے کہا کہ میرے رب نے یعنی کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ساتھیو ہمارے لیے سے عبرت ہونی چاہیے آپ نے کہا لیکن میرے رب نے میرے رب نے تو مجھے داڑھی بنا اور موچوں کو پست کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے جب ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ایسا کسرا نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے آیا آپ ہمارے ساتھ چلتے ہیں یا کہ وہ فوج آپ کی طرف بھیجے گا اور آپ جانتے ہیں پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم مسکرائے اور کہا ایسا کرو کہ کل میرے پاس آنا کل میرے پاس آنا کل جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر کے اپنے حاکم سے کہہ دو یعنی بادام سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے رب کو تمہارے بڑے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے تم تک خبر نہیں پہنچی ہے لیکن مجھے خبر ملی ہے وہی کے ذریعے کہ اسے قتل کر دیا ہے اور ابھی سے سات گھنٹہ پہلے ابھی سے سبق بتا دیا آپ نے ابھی اس وقت سے سات گھنٹہ پہلے اس کے بیٹے شیرو یعنی اسے قتل کر دیا اور خود حکومت کرنے لگا ہے خود حکومت کرنے لگا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا اس نے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ مزق اللہ ملکہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو تباہ اور کا دے فاطے سے اس نے میرے خط کی بے حرمت کی ہے اللہ اس کے ملک کی اور دیکھیں کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ اس کا بھی خاتمہ ہو گیا وہ دونوں یہاں سے گئے اور جا کر کے بادام کو جو ایک خبر دی اور بادام نے پتا لگوایا تو معلوم ہوا کہ نبی کریم سر میں جو وقت بتایا تھا بالکل اسی وقت اس کا قتل ہوا تھا لہذا بادام اگرچہ کسرہ کے تابے تھا لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا آپ کا اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس کے سامنے واضح ہو گئی ساتھیو یہ وہ باتیں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حکام کو خط لکھا اور باقی جو خطوط لکھے اس کا ذکر میں آپ کے سامنے نہیں کرتا البتہ آگے بڑھنے سے پہلے پہلے یہ دیکھیں کہ اس درمیان میں یہ نہیں کہ خیبر فتح ہو گیا تو مسلمانوں کو جنگ وغیرہ سے فرصت مل گئی تھی نہیں ابھی جزیر عربیہ میں بھی بعد بدوی قبائل ایسے تھے جو اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے تھے اور وہ حکومتیں جو جزیر عربیہ سے ملی ہوئی تھی اور جزیر عربیہ کے کچھ ملک جگہوں پر کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جیسے غروم اور فارس کی یہ بھی مسلمانوں کے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے لہذا آگے کا جو مرحلہ آتا ہے وہ اسی سے متعلق ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو فزارا کے لوگ بنو فزارہ کے لوگ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پروگرام اور آپ کے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں اور ہوا بھی ایسا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے بڑے عزیز تھے ایک وقت تھا کہ آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا وہ زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد کہے جاتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب سور فرمائی اور پالک اور بیٹا بنانے کی رسم کو ختم کر دیا اور بدقسمتی سے آج یہ رسم ہمارے یہاں لوٹ آئی ہے اور پائی جا رہی ہے جبکہ شرعی طور پر یہ قتان ناجائز اور آرام ہے شرعی طور پر کتان ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے بعد علاقے میں یہ بجاج بڑی تیوی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ لوگ کس اگر سال دو سال چھ مہین سال اولاد نہیں ہوئی تو کسی کو اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیتے ہیں یہ قطعا جائز نہیں ہے ماں اللہ اجیا اب اللہ تعالی نے تمہارے ان بچوں کو جن کو تم نے اپنا بیٹا بنا لیا ان کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے تو یہ رسم اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی سورہ حضاب کے نازل ہونے کے بعد تو اس وقت سے انہیں زید ابن محمد نہیں بلکہ پھر زید ابن ہارسا کہا جانے لگا تو یہ زید ابن ہارسا رضی اللہ تعالی عنہ تجارتی سامان لے کر کے کچھ علاقے میں جا رہے تھے تو بنو فزارا کے کچھ نالکوں نے ڈاکوں نے مسلمانوں کو قتل کیا حتیٰ کی زید ابن حارثہ کو اس قدر مارے کہ انہیں مردہ چھوڑ کر کے گئے لیکن اللہ تعالی کرنا یہ کہ وہ زندہ رہ گئے ان کو شفا مل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے ان کے سرکوبی کے لیے زید ابن حارثہ کو کچھ لوگوں کو لے کر کے بھیجا زید ابن حارثہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت سلمہ ابن اقوا بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ میں شریک تھا ہوا یہ کہ صبح کو ان کے علاقے میں ہم پہنچے ہیں اور انتظار کرتے شام کو پہنچے ہیں اور وہاں پر ٹھہر گئے صبح جب فجر کا وقت ہوا تو صبح بھور ہی میں ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو ادھر ادھر تدر بتر کر دیا ایک عجیب واقعہ اس میں یہ پیش آیا کہتے سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور بچے اس لئے جب سارا معاملہ بیتر ہو گیا تو عورتیں اور بچے اور طرف بھاگی جو فوجی لوگ تھے اور طرف بھاگے اور جو جانور تھے وہ اور کسی طرف گئے تو کچھ عورتیں اور بچے بھاگ کر کے ایک پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں ہم نے کہا کہ ان کا راستہ روکنا چاہیے چنانچہ جس طرف جا رہے تھے ادھر ہم نے تیر پھینکا اب جب دیکھا کہ سامنے تیر گر رہا ہے تو عورت اور بچے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور میں آگے بڑھ کر کے ان کو ہکا کر کے کس کے پاس حضرت زید ابن حارثہ کے پاس اس میں وہ ایک عورت بھی تھی عورت بھی تھی جو اس سے پہلے جو حادثات پیش آئے تھے اس نے اس میں بڑا کردار ادا کیا تھا اس کی ایک لونڈی تھی جو بڑی خوبصورت تھی تو حضرت زید ابن حارثہ نے وہ لونڈی حضرت سلمہ ابن عقوہ کے حوالے کر دی سلما ابن اکوا بیان کرتے ہیں میں اس لوڈی کو لے کر کے آیا مدینہ منورہ ہم نے اسے چھوا تک نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ تمہیں وہ اتنی خوبصورت لوڈی ملی ہے اسے ہمیں دے دو کہا میں خاموش رہ گیا دوسرے دن پھر آپ نے کہا تو ہم نے اسے نبی کریم سر کے حوالے کر تو آپ صلح صلح نے اسے مکہ بھیج کر کے دو مسلمان قیدیوں کو اس کے بدلے آزاد کیا ہے اسی طریقے سے رت اسامہ ابن زید زید ابن ہارسا جبکہ یہ واقعہ مجھے بعد میں رکھنا چاہیے لیکن سریا کا ذکر ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے یہ تقریباً رمضان سات یا اس کے کچھ بعد سات ہی رمضان میں ہوا یہ کہ آج آپ لوگ ادھر سے مدینہ منورا جائیں تو ایک بورڈ ملے گا ان نقرہ یہاں سے تقریباً ڈھائی تین سو کلو آنے کے بعد اسی علاقے میں ایک جگہ میں فاح تھی وہاں ایک ایک علاقہ تھا اسی وہاں پر ایک جگہ تھی مسلمانوں کو خبر ملی کہ یہاں بھی بدوی قبائل اکٹھا ہو رہے ہیں اور مسلمانوں سے چھیڑخانے کرنے کے لیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تیس لوگوں کو بھیج کر کے ان کا معاملہ تتر بتر کیا یہاں پر ایک واقعہ ہم نے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ کی ایک عبرتناک واقعہ پیش آیا اس میں حضرت اامہ ابن زید ربیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ان کے اوپر حضرت غالب ابن عبداللہ کی قید میں لوگ گئے تھے حملہ جب ہم نے کیا تو ایک شخص کا پیچھا کیا ہم نے اور ایک انصاری صحابی نے اور جب اس نے یہ دیکھا کہ ہم اس کے اوپر اب حملہ کر دینے والے ہیں یعنی اسے ہم قتل کر دینے والے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ حضرت عسامہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں انساری جو صحابی تھے انہوں نے تو اپنا ہاتھ روک لیا لیکن ہم نے اس کے اوپر ایسا وار کیا کہ وہ وہیں پر قتل ہو گیا وہیں پر اس کا معاملہ تمام ہو گیا جب میں مدینہ منورہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی صحیح بخاری صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت ہے ساتھیو جب یہ بات آئی تو آپ نے کہا کہ عس تم نے اسے قدر کر دیا ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کلما پڑھا ہے قدر کر دیا ہے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم, اس اللہ, اللہ, رسول اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا ہے تو کہا کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھا تھا کہ وہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا یہی سے لیا ہے کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اول مرحلے میں ساتھیوں ایک اور بڑا افسوسناک اور عبرت ناک واقعہ پیش آیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علم کو معلوم ہوا نہیں بلکہ آپ کے پاس قبیلے غکل اور ورائنا صحیح بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے لوگ تقریباً چھ ساتھ تھے یہ جی آئے اور مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے اور ظاہر بات جو لوگ باہر کے علاقے کے مسلمان ہوتے تھے وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ جایا کرتے تھے لیکن چونکہ وہ باہر کے رہنے والے تھے اور مدینہ منورہ کی آب و ہوا ابھی تک اس میں وبائی جراثیم موجود تھے لہذا انہیں وبائی بیماری لاحق ہو گئی اور وہ بیمار ہو گئے یہاں تک ان کے پیٹ پھول گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم لوگ دیہاتی آدمی ہیں کھلی ہوا میں رہنے والے ہیں آپ ہمیں کہیں باہر کے علاقے میں رہنے کی اجازت دے دیئے تو آپ صلی اللہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جہاں صدقہ کے جانور یا مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ چر رہے ہیں جاؤ وہیں پہ رہنا اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینا اونٹوں کا دودھ اور پیشاب ساتھیوں عصر حاضر میں بھی طبی نقطۂ نظر سے یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ بعد وبائی خصوصاً اس علاقے میں جو وبائی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے اونٹ کا پیشاب بڑی مفید چیز ہے جی ہاں اونٹ کا پیشاب بلکہ اس پر مکمل تحقیق ہوئی ہے اور یہ ثابت ہوا ہے کہ بعد وبائی کیوں اس لیے کہ دیکھیے اصل میں اصل یہ ہے کہ خالص ادیس نبوی کی نظر میں جو جانور جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور پیخانہ ناپاک نہیں ہے جو جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور پیخانہ ناپاک نہیں ہے لیکن کسی چیز کے ناپاک ہونے کے مانے میں اسے کھایا ہی جائے کوئی ضروری مٹی ناپاک لے کے اسے کھائی جائے گی لکڑی ناپاک اسے کھائی جائے گی ہے نا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں بتا دیں کہ وہ علاج ہے اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس چیز کے بارے میں بتا دیں کہ وہ علاج ہے ظاہر بات اس بارے میں شک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی یہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ شکایت کی تو آپ نے کہا جاؤ ان کے دودھ اور ان کا پیشاب پیو چنانچہ یہ علاج انہوں نے کیا اور شفایاب ہو گئے جب شفا یاب ہو گئے تو انہوں نے شرارت کی کیا شرارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور ایسے بھی معمولی قتل نہیں اسے ادمرا چھوڑ کر کیا اور دھوپ میں ڈال دیا اور جو جانور تھے انہیں حکا کر کے لے کر کے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے کرز ابن جابر الفہری رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے خیال سے تیس یا چالیس سواروں کو دے کر کے کہا کہ ان کا پیچھا کرو بلکہ بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ان کا راستہ تاریخ کر دے اور وادی کو ان کے لیے بالکل تنگ بنا دے جس طریقے سے تنگ جے سے لوگ نہیں گزر پاتے ویسے وادی سے نہ گزر پائے اور ہوا بھی ایسا کہ کی مسلمانوں کیا کی جماعت نے انہیں پکڑ لیا وہ لے کر کے آئے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جرم کی وجہ سے اس لیے کہ ان کا جرم دہشت گردی بھی تھا ان کا جرم بغاوت بھی تھا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جرم کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو پرسلائی پھیری اور ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے میدان میں ڈال دیا اور اس طریقے سے وہ مر گئے ہیں تو اس طریقے سے یہ چند حادثات اس درمیان پیش آئے اور بھی بہت سے حادثات کا ذکر معدین نے کیا ہے اگر ان کا ذکر کرتے رہے ساتھیوں تو معاملہ یہیں پر ختم ہوگا آگے نہیں بڑھ پائیں گے اب آگے بڑھتے ہیں دیکھیے آپ لوگ جو سیرت کے درس میں حاضر تھے آپ لوگ کے سامنے یہ بات آئی چکی ہے کہ جب چھ ہجری دل میں چھ ہجری دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے عمرے کے لیے جا رہے تھے زیارت کے لیے جا رہے تھے آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے کسی کو یاد ہے چودہ سو صحابی تھے اس میں کوئی منافق نہیں تھا اور نہ عمومی طور پر بادیا کے علاقے کے کوئی لوگ تھے ایک ادھر سے بھولے بسرے تھے ورنہ عام طور پر جو تھے وہ مدینہ منورہی کے لوگ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا ہے نا یاد ہے نا اور وہاں پر صلح ہوئی تھی کہ اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں اور آئندہ تین دن کے لیے آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے اور صرف تین دن یہاں رہ کر کے, عمرہ کر کے آپ چلے جائیں گے بات یاد ہے نا تو جب سات ہجری دل کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور آپ دو ہزار صحابہ کو لے کر کے عمرہ کے لیے نکلے ہیں دل کادا سات ہجری میں آپ نے اپنے ساتھ حد کا جانور بھی لیا مسلمانوں کے ساتھ ساٹھ اونٹ بھی تھے جو حد کے جانور اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں ساتھیوں آج یہ سنت چھوٹی جا رہی ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی اور حدیہ یہ صرف حج میں دیا جاتا ہے بس حالانکہ قربانی اور حدیہ یہ حج کا جو دو طریقہ ہے اس میں واجب ہے بلکہ حج اور حج افراد میں اور عمرہ میں یہ سنت ہے حج افراد میں اور عمرہ میں سنت ہے لیکن آج شاید ہی کوئی سنت کے اوپر عمل کرتا ہو ورنہ عمرے پر کوئی آدمی قربانی دیتا ہی نہیں حالانکہ یہ سنت کا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی جا رہے تھے دل کا ہجری میں پھر بھی آپ اپنے ساتھ حدی کے جانور لے کر کے گئے تھے آپ سات کو جانے لگے پھر بھی حد کے جانور لے کر کے گئے تاریخی روایات کے مطابق آپ کے ساتھ ساتھ اونٹ تھے کتنے ساٹھ اونٹ تھے اور آپ کے ساتھ چودہ سو صحابی تو وہ تھے جو پچھلے سال آپ کے ساتھ گئے تھے البتہ اس میں سے کچھ صحابہ شہید ہو گئے تھے اس میں سے کچھ صحابہ جو شہید ہو گئے تھے وہ الگ ہے باقی جو باقی تھے وہ سارے تھے اور کچھ دوسرے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بعض روایات سے پتا چلتا ہے جو کم سے کم میرے نزدیک صحیح ثابت نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہتھیار بھی لے کر کے گئے ہیں حالانکہ شرط کیا تھی کہ ہتھیار لے کر کے نہیں آئیں گے لیکن بطور احتیاط کہ آپ ہتھیار لیے اور مکہ مکرمہ سے بارہ کلو میٹر پہلے یا, جج نامی یا جج نامی جگہ پر انہیں رکھ دیا مکے میں ہتھیار لے کر کے آپ داخل نہیں ہوئے مکے میں آپ کے ساتھ وہی ہتھیار آپ لے کر داخل ہوئے جو ایک مسافر لے کر کے یعنی تلوار میان میں ڈال کر کے چلتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے صحاب اکرام آپ کے ساتھ تھے حضرت عبد اللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ کے آگے آگے اور یہ شیر پڑھتے چل رہے تھے خلو بنی الكفار عن سبیلی خلو فکل الخریفی سبیلی اے کافرو ان کا راستہ چھوڑ دو اے کافرو ان کا راستہ چھوڑو کہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی ان کی اتباع میں ہے اور ایک لمبی سی نظم پڑھتے جا رہے تھے اور وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بعض روایات میں کہتے ہیں عمر نے منع بھی کیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو لیکن آپ وسلم نے کہا کہ اے عمر اے عمر یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہنے دو ان کے شعر کافروں پر تلوار کی مار سے بھی زیادہ اثر کر رہے ہیں یعنی ان کو اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اللہ کو لہل نبی کریم صلی اللہ صلحم دو ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں آپ سیدھے تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا بیت اللہ شریف کا طواف کیا احرام کہاں باندھا تھا آپ نے ساتھیو جی میں بھول گیا دیکھ کرنے کو کہاں احرام باندھا آپ نے ارے بھائی میں احرام باندھیں گے نا کسی آج اب یارے ایر ہی کہتے ہیں جسے آج یارے وہاں پر احرام باندھا اور آپ نے ساتھ قربانی کے جانور لیا اور لب پڑھتے ہوئے آپ چلے تو مکے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ علیہ خانے کا کعبہ وہاں تشریف لے گئے سات بار طواف کیا طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم صفا اور مروا پر آئے البتہ صاحب کرام نے اتنا احتیاط ضرور رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا کیوں خطرہ تھا کہ بدماش لوگ آپ کے اوپر کہیں حملہ نہ کر دیں خصوصا خصوصاً جن وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروا کی سید کر رہے تھے صفا اور مروا کی سیہ کر رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اہتمام جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ نے ابھی اوفا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس کا خصوصی اہتمام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو تین دن تک وہاں ٹھہرے رہے تین دن تک ٹھہرنے کے بعد کافروں کا وفد آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت علی سے کہ اپنے ساتھی سے کہو یہاں سے چلے جائیں کافروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا گوارا نہیں تھا نبی کریم گوارہ نہیں تھا لہذا وہ لوگ چھوڑ کر کے کھانے کابا یا اس کے ارد گرد جو لوگ تھے چلے گئے تھے وہ جبلے جسے آج جبل ہندی کہتے ہیں جبل ہندی کہتے ہیں اور آج اس کا بہت حصہ اگر آپ جاننا چاہیں وہ کہاں ہے تو خانے کعبہ کا باب المروہ جو ہے باب المروہ سے نکلے تو سامنے یہ اونچی جگہ جسے آج توڑ کر کے برابر کر دیا جا رہا ہے یہی جبلے کون ہے اور اس طرف سے بڑھتے ہوئے مروہ تک آتا ہے مروہ جبلے کوان کا ایک حصہ ہے جبلے کوئکان کا ایک حصہ ہے جسے شامیہ کا علاقہ کہا جاتا رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سن کر کے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک وہاں رہ کر کے باہر نکل آئے اس سلسلے میں ساتھیوں اس عمرے سے متعلق دو تین باتیں قابل ذکر ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروز زہران تک پہنچے مدینہ مکہ مکرمہ سے بائیس کلومیٹر میٹر دور تو صحابہ کرام وہاں پر ٹھہرے تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر اپنے اونٹوں کو ذبح کریں اور اچھی طریقے سے کھا کر کے تاکہ ہمارے اوپر سفر کے آسار ظاہر اس لیے کہ ساتھیوں اس وقت سفر میں آدمی اتنا کھانا نہیں لے سکتا تھا جیسے آج کل چلتا ہے نا اس وقت معمولی چیزیں تو سفر اگر ایک دن کا بھی آدمی سفر کرے تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ آدمی تھکا مادہ لگتا تھا آدمی چھے جائے کہ ایک ہفتے کا سفر ہے تو کیسے تھکے مادے نہیں لے گئے گے تو صحابہ رام نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دی تو ہم بعد اونٹوں کو جبا کر کے یہاں اچھی طریقے سے پکنک منائیں. ہے نا جشن منا لیں کھا لیں تاکہ ہم جب باہر چلیں ان کے سامنے تو معلوم ہو کہ ہم تندرست ہیں ہمارے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے آپ نے کہا کہ نہیں سواری کے جانوروں کو نہ جبا کرو ایسا کرو کہ تم میں سے جس کے جس کے پاس جو کھانے کی ہے لے آؤ چنانچہ صحابہ اکرام نے کھانے کی چیز کو جمع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا کی اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کو جو کچھ لینا ہے اس میں سے لے لے تو صحابہ اکرام پیٹ بھر کر کے کھائے اور اپنے پورے توشیدان کو آپ نے بھر لیا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا دوسری چیز جو قابل ذکر رہے مدینہ منورہ کی آب و ہوا مشہور تھی کہ یہاں وبائی جگہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے سیرت میں کیوں اس لیے کہ مدینہ منوورا اولان چاروں طرف سے یا تین طرف سے کالے پتھروں سے گھری ہوئی تھی اور مدینہ منوورا میں وادیاں بہت تھی وادیاں بہت تھیں ان وادیوں میں جو پانی رہتا تھا جمع ہوتا تھا تو پرانے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جانتے ہیں کیڑے مکوڑے اور جراثیم پیدا ہو جاتے تھے اور چونکہ وادی تھی درختوں کے پتے آ کر کے اس میں گرتے بدبو پیدا ہو جاتی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کھیتی ہوا کرتی تھی تو اس کی وجہ سے مدینہ منورہ کی آب, آب و ہوا جو تھی وہ صحت کے لحاظ سے بہت ہی بری تھی حضرت جیسے صحیح بخاری عائشہ کی روایت ہے آپ نے دعا کی آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے اس وبا کو دوسری طرف ڈال دیا ہے تو مکہ کے جو قریش تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا گھر کا طواف کریں گے یسریف یسریف کے بخار نے انہیں توڑ کر کے رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو آج ان کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے اپنی طاقت دکھائے کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے تو چونکہ یہ لوگ جبلے کوعکان پر بیٹھتے تھے جبلے کو آج جہاں پر حتیب ہے نا وہ جو علاقہ ہے اس طرف تھے اور اس طرف جہاں پر حجرِ اسود ہے اور رکن یمانی اس طرف کے علاقہ ادھر سے نظر نہیں آتا تھا ادھر سے نظر نہیں آتا تھا تو آپ وسلم نے وہاں پر دو سنتیں ایجاد کی ہیں ایک سنت تو اقتبا کی ہے اجتبا کسے کہتے ہیں یعنی اپنی احرام کی چادر کو یہاں سے ڈال کر کے یہ اس پر کرے یہ سنت طباف کی ہے آج ہمارے یہاں جو لوگ احرام باندھ کر کے ہی اپنا ایسا کر لیتے ہیں یہ غلط ہے. یہ سنت کے خلاف بلکہ بدات ہے یہ کب کرنا چاہیے جب کھانے کعبہ کے پاس پہنچ جائے طواف کرنا ہے تب اپنی چادر کو ایسے یہاں سے نکال کر کے یعنی دایا کندھا کیا کرے اپنا کھول لے جو لوگ پہلے ہی سے احرام باندھتے ہی ایسا کرتے ہیں اسی حال میں نماز پڑھتے ہیں غلط ہے خطرہ ہے کہ ان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ کندھے کا ڈھکنا نماز میں واجب ہے لہذا اس چیز پر آپ لوگوں کو متنوع رہنا چاہیے اور متنوع کرنا چاہیے لوگوں کو تو پہلی سنت تو یہ ہے آپ نے ایجاد کی کہ اتباع کا معاملہ آپ نے کا حکم دیا استبا کا دوسری چیز یہ ہے کہ رمل ہے رمل کہتے ہیں اب تو پہلوانی کا دور ہی نہیں رہ گیا پہلے تو دیہاتوں میں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں پہلوانی اور کشتی اور دنگل ہوا کرتے تھے پہلوان کیسے چلتے ہیں وہ پہلوان جب میدان میں آنا رہتا ہے تو اپنے دونوں کندھوں کو اوپر کر کے اسے حرکت دیتے ہیں ہے نا اور یہ نہیں کہ دوڑ کر کے آ رہے ہیں وہ ہلکی چال دوڑ کر کے اپنا دن کی چال یعنی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کے اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اسے عربی زبان میں رمل کہتے ہیں. اربی زبان میں رمل کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں پہلوان اور ہم طاقتور ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دکھانے کے لیے یہ دو سنت اس وقت ایجاد کی تھی پہلی اضتباع کی اور دوسری رمل کی تو جب آپ کو یہ خبر ملی کہ قریش یہ کہہ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو آج اپنی طاقت کا ان کے سامنے اظہار کر رہا ہے اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے تو مسلمان کرتے کیا تھے کہ کی حضرت اسود کو یہاں پر بوسا دیا ہے نا اور اس طریقے سے یہاں دوڑتے ہوئے آتے تھے اس زاویے پر بھی اور اس زاویے پر یہاں بھی اس لیے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے یہاں بھی دکھ رہا ہے یہاں دکھ رہا ہے اور جب یہاں رکنے یمانی پر پہنچتے تھے تو اس درمیان میں دوڑتے نہیں تھے کیوں اس لیے کہ اس درمیان میں وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک حضرت اسود سے لے کر کے رکن یمانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا ہے کیوں صرف کافروں کو دکھانے کے لیے تیسری چیز جو اس سے متعلق ہے امرۃ ال عمرے سے متعلق جس عمرے کو عمر قضا کہا جاتا ہے یعنی وہ جو عمرہ آپ نے چھوڑا تھا اس کے بدلے جو آپ نے عمرہ کیا تھا کہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلنے لگی تو امامہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت حمزہ کی بیٹی تھی کس کی حضرت حمزہ کی بیٹی حضرت حمزہ کب شہید ہوئے تھے جی حد میں میں یہ بیٹی تھی اور بھاگتے ہوئے یا امی یا امی یا مجھے بھی لے کر کے چلیے بھاگتے ہوئے نکل آئیں تو حضرت علی بھی دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے حضرت زید اب حارثہ بھی دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے حضرت جعفر ابن نے ابی طالب بھی دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے اور ہر ایک کی اپنے سامنے حجت تھی ہر ایک کی ان کے سامنے حجت تھی حضرت زید بن حارثہ کی حجت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد زید بن حارثہ اور حضرت حمزہ دونوں کے درمیان بھائی چارگاہ کروا دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ یہ میری بتیجی ہے میرے بھائی کی بیٹی ہے ح کیا کہا کہا کہ نہیں میں اس کا زیادہ حقدار ہوں میں اس کا زیادہ حقدار ہوں وہ کیسے اوورن تو مجھے یہ شرف حاصل ہے جو تم میں کسی کو حاصل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے عقد میں ہے اور دوسرے یہ ہے کہ جعفر میرے حمزہ میرے چچا یہ میری چچے داد ہے میری جچے داد بہن ہے جچے بہن ہے اور حضرت جافر نے کیا کہا حضرت جافر نے کہا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میں زیادہ حقدار اس کا اس لیے ہوں کہ اس کی خالہ میرے عقد میں ہے اس کی خالہ میرے عقد میں ہے اور جانتے ہیں خالہ کو جی جعفر, نہیں, حضرت حمزہ تھے حضرت کے بتیجے تھے تو کہا میری کی خالہ ہیں اور خالہ ماں کے بعد زیادہ حق رکھتی ہے نبی کریم سرسو فیصلہ کیا فرمایا حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ایسے ہو حضرت زید سے کہا انت مولانا وکیدا وکیدا اور اسے حضرت جافر کے حوالے کر دیا کیوں اس لیے کہ خال بے الام ہے, ہے نا اسی لیے علماء کہتے ہیں بچے کی پرورش کی حقدار فوفی سے زیادہ خالا ہوتی ہے پھوفی سے زیادہ حالانکہ دونوں طرف سے فوفی باپ کی قریبی ہے خالہ ماں کی قریبی ہے تو چونکہ ماں زیادہ حقدار ہوتی ہے بچے کی پرورش کی باپ کے مقابل میں لہذا ماں کا جس کے ساتھ قریبی رشتہ وہی زیادہ حقدار ہے تو آپ نے اسے کس کے حوالے کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلے میں آخری بات غد اللہ وقت گزرتا جا رہا ہے امت القضاء سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجے محترمہ میمونہ بنتے حارث الہلالیہ یہ آپ سے پہلے ایک صحابی ابو رحم کے عقد میں تھیں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بھی مسلمان تھے جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ اپنی بہن کے پاس رہتی تھیں اور ان کی بہن حضرت عباس کی بیوی بی تھی ام الفضل رضی اللہ تعالی ام الفضل رضی اللہ تعالی ان کے پاس رہتی تھی حضرت عباس نے نبی کریم وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بھی مسلمان ہے ان کے شوہر مسلمان تھے ان کا انتقال ہو گیا آپ ان سے شادی کر لیجئے آپ ان سے شادی کر لیجئے اور انہوں نے جب حضرت عباس نے جب ان سے کہا تو کہا کہ میں اپنا معاملہ آپ کے حوالے کرتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے آگے حضرت جابر میں طالب کو بھیجا تھا کہ جا کر کے حضرت میمونہ کو شادی کا پیغام دے دینا تو چونکہ آپ مکے میں جب آئے تو تین دن کی مہلت تھی یہ درمیان حالت احرام میں تھے حالت احرام میں پہلے دن تھے حالت احرام میں شادی اور نکاح نہیں ہو سکتا حالت حرام میں شادی اور نکاح اس لیے کہ آپ نے کہا کہ محرم نہ نکاح کرے اپنا اور نہ کسی دوسرے کا نکاح کرے محرم نہ شادی کا پیغام دے سکتا اور کچھ بھی نہیں اور دو جو دن تھے وہ ظاہر بات ہے وہاں پر کچھ مسلمان تھے پہلے ہوئے ان میں معاملات میں گزر گئے تو آپ جب تیسرے دن آپ کو نکلنے کے لیے کافروں نے کہا تو چونکہ آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا لہذا آپ مکے سے باہر تقریبا بارہ صرف ایک جگہ ہے آپ وہاں پر آئے اور حضرت زید ابن حارثہ کو پیچھے چھوڑ دیا کہا میمونہ کو لے کر کے آؤ وہیں پر ان کی شادی ہوئی حضرت میمونہ کی حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی ہیں ان کے بعد آپ نے کسی سے شادی نہیں کی آخری بیوی ہیں آپ نے ان کے بعد کسی سے شادی نہیں کی لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی نا اس میں کوئی شک نہیں بڑی نیک اور سالے تھیں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کانا ات او وا او ہم میں سب سے زیادہ متقی اور اپنے خاندان کا سزا لحاظ کرنے والی تھی جب یہ کریم سن فرمایا کہ حارث کی بیٹیاں مومن ہیں حارث کی بیٹیاں یعنی ام الفضل ہیں اور یہ ہے حضرت اس طریقے حض خالد ولید کی جو والدہ تھی یہ ساری اپنی کیا تھی آپس میں بہنتی تھیں یہ مومن ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور وہاں پر وقت زیادہ نہیں رہا میں آج غز موتا کو بھی ذکر کر دینا چاہتا تھا لیکن چلیے اگلی مجلس میں البتہ یہاں پر ایک چیز اور قابل ذکر ہے اس لیے کہ آج جو ہے درس شروع ہونے میں تاخیر ہو گئی تھی مجھے اپنا نہیں لیکن آپ لوگوں کا مسئلہ ہے مسلمانوں کو ان دنوں میں سات سات ہجری اور آٹھ ساتھ ہیری اور آٹھ میں بہت بڑی کامیابی ایک ملی کہ قریش کے بڑے بڑے بہادر اور پہلوان جو تھے وہ مسلمان ہو گئے یہ سلح ادبیہ کے بعد بڑی طاقت مسلمانوں کو حاصل ہوئی جیسے خالد نے ولید ان کا نام کون نہیں جانتا حضرت امر آس رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام کون نہیں جانتا عثمان طلحہ جو خانے کابا کی چا جن کے ہاتھ میں تھی خانے کابا کی چافی یہ تینوں سات ہجری کے آخر یا آٹھ ہجری کے شروع میں مسلمان ہوئے گئے اور ہاتح عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ عجیب اور دلچسپ ہے عجیب ہے اور دلچسپ ہے ساتھیوں ہوا یہ کہ جب جب صلح حدیبیہ میں یہ دونوں اللہ کے رسول کے خلاف تھے بن ولید بھی اور امر ابن ابن عاص بھی اور یہ دونوں صلح پر قطع موافق نہیں تھے یہ دونوں لڑائی چاہتے تھے کیا چاہتے تھے لڑائی لیکن ان کے بڑے بڑے سردار تھے کہ صلح کر لیا تو اب جب دیکھا کہ صلح ہو گئی اور صلح کے بعد مسلمانوں کو چاروں طرف کامیابی ہی ملتے جا رہی ہے خیبر فتح ہو گیا ہے جتنے بدوی قبائل نجد کے علاقے تھے وہ سر ہو گئے ہیں لہذا حضرت یہ لوگ بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو بن عاص نے کیا کہا کہ بدلہ لینے کے لیے کیا کیا کہا کہ اب یہاں تو ہم کچھ بدلہ نہیں لے سکتے البتہ جو مسلمان حبشہ میں ہیں ہم ان سے جا کر کے بدلہ لیتے ہیں انہی دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آم بن امیہ اور دموری جن کا ذکر پہلے آیا ہے اپنا خط لے کر کے بھیجا تھا اور خط لے کر بھیجنے کے بعد یہ بھی بھیجا تھا کہ وہاں پر ایک صحابیہ تھی ہے نا ام میں حبیبہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا ہے نا ان سے شادی کے بھی پیغام جہا جن کا انتقال ہو گیا تھا تو ہوا یہ کہ حضرت امر عاص کہتے ہیں کہ میں یہاں سے کچھ چمڑے لیے خوبصورت اور مکے کے لوگ جب حبشہ جایا کرتے تھے چمڑے اختیارات کیا کرتے تھے تو اچھے قسم کے چمڑے نجاشی کو بطور توحفہ اور ہدیہ کے دینے کے لیے ہم لے کر کے چلے اور نجاشی سے ہمارے پرانے تعلقات تھے پرانے تعلقات تھے تو کہا کہ میں ہبشا گیا اور جب نجاشی کے پاس داخل ہونے کی اجازت چاہی تو نجاشی دور ہی سے مجھے دیکھ کر کے اپنے عرش سے نیچے آیا اور مجھے اپنے سے مجھ سے معانقہ کیا بغل گیر ہوا مجھ سے اس کے بعد کہتا اے قرشی ہمارے لیے ہدیہ کیا لے آئے ہو تو کہا میں اور خوش ہوا کہ میرا بڑا اچھا استقبال کر رہا ہے مجھے موقع بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا تو ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ آپ کے لیے میں چمڑے لے کر کے آیا ہوں مکے سے چمڑے لے کر کے آیا ہوں چنانچہ اسے ہدیہ دیا تو بڑا خوش ہوا اور باتوں باتوں میں ہم نے اس سے کہا کہ ہمارا ایک دشمن آپ کے پاس آیا ہوا ہے کاش کے آپ مجھے ایجاد دیتے ہیں میں اسے قتل کر دیتا سچو قصہ بڑا لمبا ہے بلکہ یہ پوری مجلس چاہتا ہے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ لیکن میں اختار کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں بیان کرتا ہوں آپ سامنے اگر آپ یاد دیتے ہیں تو میں اسے قتل کر دیتا کہا قتل کر دو گے وہ کون ہے تو کہا ابھی ابھی آپ کو جو لیٹر دے کر کے گیا ہے کہا میرا اتنا کہنا تھا اتنا کہنا تھا کہ جیسے وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اتنے زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیٹا کہ اس کی ناک پر لگا ایسا لگا کہ اس کی ناک ٹوٹ جائے گی کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہو اور بڑا خطرہ لاحق ہوا کہا کہ تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے جس کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے جو ادا موساسا کے پاس آیا کرتا تھا تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اسے قتل کرنے کے لیے اگر اسے ہم نے قتل کر لیا دنیا میں رہوں گا کہا مائے. کہا اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کہا کہ ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو مذہب وہ لے کر کے آئے وہ سچا مذہب ہے تو ہم نے کہا کہ مجھے موقع دیجئے چنانچہ واپس گئے اور دوسرے دن ایات لے کر کے اس کے پاس آیا تو ہم نے کہا کہ ہاتھ پھیلائیے میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں اسی لیے ساتھیوں ایک یہاں پر لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو ایک تابعی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور بڑے عظیم صحابہ میں ہیں وہ کون سے صحابی ہیں جو تابعی کے نام اس لیے کہ نجاشی کیا ہے تابعی ہے صحابی کو دیکھا اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا تو تابعی ہوا نا اور صحابی کس کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے ہیں تابعی کے ہاتھ پر کہا وہاں مسلمان ہوا اور وہاں سے اب میں ارادے سے نکلا کہ چلتا ہوں کہاں مدینہ منورہ کہا حبشا سے ظاہر بات جو جہاد آیا کرتا تھا وہ جدہ سے اور جنوب کی جانب جدہ اور یمبو ہے نا اس کے درمیان میں ایک جگہ تھی جہاں پر اصل بندرگاہ اس وقت ہے وہاں پر اترا اور وہاں سے آ کر کے میں برکہ گیماد تک پہنچا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہاں پر خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ بھی موجود ہیں خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ اب میں اپنے دل کی بات سوچوں ان سے ظاہر کروں کہ ہمارے خلاف نہ ہو لیکن انہیں پوچھ لیا کہ آمر کہاں جانے کے ارادہ ہے تو آمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ آخر اب حقائق واضح ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ اس نبی کے خلاف کب تک رہیں گے تب تک اس کی مخالفت کریں گے دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں میں بھی تو اسی ارادے سے نکلا ہوں تینوں وہاں سے نکلتے ہیں سیدھے آتے ہیں کس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے وادی عقیق کے پاس ٹھہر گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تھی وہاں سے صبح کے وقت کپڑے بدلے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان تینوں کے مسلمان ہونے سے بڑی خوشی لاحق ہوئی اتنا خوشی لاحق ہوئی اتنا خوشی لاحق ہوئی کیوں اس لیے کہ یہ دونوں صرف عام مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قریش کی طاقت ٹوٹ گئی تھی اب. قریش میں اب فوج کی قیادت کرنے والے جوانوں میں کم رہ گئے تھے جو لوگ تھے وہ بوڑھے اور جوانوں میں جو فوج کی اصل قیادت کر سکیں وہ کم رہ گئے تھے اسی لیے تو جا آپ جانتے ہیں کہ سیرت کے اندر بھی اور سیرت کے نبی کساں وفات کے بعد بھی ان دونوں صحابیوں کا اسلامی جہاد میں بڑا کردار رہا ہے حضرت خالد نے ولید کا بھی اور عمر نے آس کا بھی مصر کو کس نے فتح کیا ہے عمر نے آس نے شام اور اس علاقے کو کس نے فتح کیا ہے حضرت خالد نے ولید نے تو ان دونوں کا بڑا کردار ہے ان دونوں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو تو بڑی خوشی ہوئی ہے لیکن مکہ کے جو قریش تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی اسی لیے ہم ربن عاص بیان کرتے ہیں ماںل ابی رسول جب سے ہم اسلام قبول کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور خالد بن ولید کے برابر کسی اور کو نہیں رکھا ہے آپ نے اور آپ جانتے ہیں خالد بن ولید سے متعلق اللہ کے رسول اللہ کیا بیان فرمایا تھا خالد الولید اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں سل اللہ مشرقین اللہ در مشرکوں پر اسے مسلط کیا ہے اور امربن عاص کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا و لوگ مسلمان ہوئے اور امربن عاص مومن ہو کر کے یعنی حقیقی مسلمان ہو کر کے آئے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ لوگ صرف شیعوں سے متاثر ہو کر کے تاریخی روایات پر نظر کر کے حضرت عمر ابن آس کے بارے میں بدنی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ عمر ابن عاص حضرت معاویہ کے ساتھ تھے حضرت عالی بن کے خلاف تھے وہ ایک اشتہادی غلطی تھی وہ ایک سیاسی معاملہ تھا جس کی وجہ سے عمر ابن آس کے مقام میں کوئی فرق نہیں عمر ابن عاص تو وہ ہیں کہ جب مدینہ منورہ پہنچے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ نے جب ہاتھ بڑھایا تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کہا امر یہ کیا کر رہے ہو کہا اے اللہ کے رسول آپ کے خلاف میں ہم نے بہت جرم کیا ہے آپ کے قتل کر کے در پہ میں رہا ہوں کہ آپ مل جائے تو میں قتل کر دوں آیا اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا تو آپ نے کہا اے امر تجھے معلوم نہیں ہے اسلام اپنے پہلے سے جتنے گنا انسان کیے رہے ان سارے گناہوں کو تو تم مسلمان ہو رہے ہو اور ہجرت تم ہجرت کر کے آ رہے ہو ہجرت اپنے سے پہلے کے تمام گناوں کو مٹا دیتی ہے اور حج اپنے سے پہلے تمام گناوں کو مٹا دیتا ہے تو عام رب نے آج خالد ولید عثمانی میں طلحہ اس درمیان میں مسلمان ہوئے تھے اب ساتھیوں میں سمجھ رہا ہوں وقت زیادہ ہے لیکن ہمیں اور آپ کو اس سے جو بات گزر ہے جو چند سبق ملتے ہیں اس کا ذکر کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں اسلام, اسلام عالمی مذہب ہے اسلام عالمی مذہب ہے کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج یورپ کے کچھ لوگ دانشور اپنے کو بنتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کس کا مذہب ہے صرف جزیر عربیہ کے لیے ہے دوسری بات ذرا غور کریں حکومت منصب اور مال یہ تین چیزیں حکومت منصب اور مال حق قبول کرنے میں ہمیشہ حائل رہی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تمہارا منصب باقی ہماری حکومت باقی اور جانتے ہیں جن حاکموں کو آپ نے خط لکھا تھا ان میں سے اکثر لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے اپنی حکومت کی وجہ سے آخر ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا اسے یہ تھا کہ بنو آ, آ, یہ جو ہے کیا تھا وہ کس قریش کے کس خاندان کا تھا مخزوم سے نکل کر کے قیادت کس کے ہاتھ میں چلی جائے گی بنو ہاشم کے ہاتھ میں چلی جائے گی اسی طریقے سے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے ادب اور آپ کی تعظیم کو ہر جگہ ملحوظ رکھتے تھے وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکام کو خط لکھنا چاہا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ جب تک مہر نہ لگی رہے کسی چیز خط پر اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے انگوٹھی بنوائی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا سنا ہے نا آپ نے کیا تھا پہلے پہلے یہ دیکھیے اس میں ہے یہ پہلے مح... نیچے محمد ہے رسول ہے اور اوپر اللہ ہے حالانکہ پڑھنے محمد الرسول اللہ آخر میں آ رہا ہے لیکن اللہ کی تعظیم اور ادب کے پیشے نظر نے اپنا اللہ کا نام کہاں رکھا ہے سب سے اوپر رکھا ہے اسی لیے آج ہمارے یہاں جو یہ کہا جاتا ہے اللہ اور محمد دونوں کو ایک دوسرے کے برابر دروازے پہ ادھر اللہ ادھر محمد یہ چیز ساتھیوں مناسب نہیں ہے گویا دونوں کو برابر آپ نے کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں گوارا تھا کہ کوئی یہ کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں آپ نے اس کو قبول نہیں کیا کہا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا جو اللہ اکیلے چاہے تو اللہ تعالی کی تعظیم کو ہمیشہ ساتھیوں مد نظر رکھنا چاہیے اسی طریقے سے ساتھیوں یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زبان سے مسلمان ہونا یا دل سے مسلمان ہونا دل سے مسلمان ہونا یہ کافی نہیں ہے ہمارے ہاں جو کہتے ہیں ارے بھائی تمہارے عمل سے کیا ہوتا ہے اصل چیز تو کیا ہے دل کا معاملہ ہے یہ قطان جھوٹ اور دھوکا ہے آیا زبان دل سے مسلمان تھا کہ مسلمان نہیں تھا مسلمان تھا لیکن آپ نے کیا کہا وہ جھوٹ بول رہا ہے اسے اپنے ملک کا خطرہ ہے کیوں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں دل سے مسلمان ہو زبان سے اقرار بھی کرے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں صرف دل سے مسلمان ہونے یہ چیز کافی نہیں ہے اور آج کا آخری فائدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی قوت ایمانی دیکھیے آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مومن تھے اور اللہ پر سب سے زیادہ توقل کرنے والے تھے لیکن آپ نے اسباب کو نہیں چھوڑا ہیا. ہے نا اور صحابہ اکرام اس کو سمجھتے تھے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے آپ سمجھتے تھے اسی لیے جب صلح ادے وہ امرت القضاء کے موقع پر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر سکتا ہی نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے اندر کچھ امومت اسباب رکھے ہیں وہ اسباب نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوتا آخر اللہ کے رسول جب مدینہ مکہ مکرمہ میں اسلام کا اعلان کیا ہے آپ نے تو اللہ آپ کر سکتا کر سکتا تھا لیکن آپ نے جہاد کا حکم اس وقت نہیں دیا تلوار اٹھانے کی تو اس وقت تک نہیں دی جب تک کہ مسلمانوں کی ایک تعداد نہیں بن گئی اور مسلمانوں کا اپنا ایک جغرافیائی لحاظ سے ایک جگہ نہیں بن گئی ہے اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی بہادری یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہاں چاہے رات. نہیں ہر جگہ انسان کو اسباب ڈھونڈنا وہ کیسے ساتھی ہو نبی کریم وسلم سب سے بڑے مومن ہیں اور اللہ پرت بھروسہ کرنے والے ہیں لیکن عمرہ کے موقع پر صحابہ اکرام آپ کے آگے پیچھے آپ کی حفاظت کر رہے تھے کہیں آپ کو اور حملہ نہ ہو جائے آپ نے نہیں کہا چلو مجھے کوئی نہیں خطر کر سکتا مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے نہیں کہا آپ نے آپ نے ان لوگوں کو باقی رکھا کہ ہاں کیا ہے آپ کی حفاظت کی جائے یہ چند باتیں تھیں ساتھیوں جو آپ کے درس سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں باقی مرحلہ گز موتا اور فتح مکہ کا انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کرے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کی محبت ڈال دے صبح اک اللہ مبمدی کا اشد اللہ اللہ انت استغفر کا اطب